اعوذ باللہ السمیل العلیم من الشیقان الرجیم من حمده ونفته ونفته ولو انہ اہل الكتاب آمانوا واندقوا لکفرنا عنہم سیئاتیہم ولا ادخلناہم جنات النعیم ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل لما ها الىهم من ربهم لا قالوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم منهم امة موقنة وكثير منهم ساء ما يعلمون وقال جل وعلا في مقام اخر ولو ان اهل القرى تپ لفتہ اللہ رو و تعالی نے انسانوں کو پیدا فرمایا ہے اور زندگی گزارنے کے لیے معاش کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں و نام دادی الا اللہ رستوہ یا اللہ مستق پرواہا و مسکا ادا تھا زمین میں جتنے بھی چلنے چلنے والے جاندار ہیں سب کا رشت اللہ سخانہ و تعالیٰ کے بنا ہے اللہ ان کے حالات کو بخوبی جانتا ہے اور اس کے مطابق انہیں رزق عطا کرتا ہے فرمایا لا اللہ تختر من اور اپنی اولادوں کو فکر و فاکے کے ڈر سے قتل نہ کرو ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں تمہیں بھی رزق دیتے ہیں روزی کا ذمہ اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے لیا ہے اور بندے کے ذمہ اللہ تعالی نے کام لگایا ہے پما سلق الجن والوں میں نے جنوب کو اپنی عبادت کے لیے پیدا دیا ہے انسان کا کام اللہ و شانہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنا ہے یہ ان کی ذمہ داری ہے اور پیٹ کیسے بھرنا ہے اپنا بیوی بی بچوں کا بہن بھائیوں کا والدین کا یہ اللہ حق العالمین کے ذمہ ہے اللہ تعالی نے شریعت اسلامیہ میں جو اصول جو فائدے اور داعثے سمجھا دیے ہیں بس مسلمان مومن آدمی ان کو اپنا لے ان کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتا رہے اللہ سبھر وساعلی اس کو آخرت بھی اچھی عطا فرمائیں گے اور اس کی دنیا کو بھی بہتر فرما دیں اور جو شخص اللہ نبر العالمین سے ڈرنے والا اللہ کی اطاعت کرنے والا اور اللہ تعالی کا فرما بردار بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللَّهَ مخراجا جو اللہ تعالیٰ سے ڈر گیا اللہ کا خوف جس نے اپنے دل میں بکھا لیا اللہ کا تقوہ جس میں اختیار کر لیا یہ جہ بخراجا اللہ تعالیٰ اس کے لیے مخرج نکلنے کا راستہ مہیا کرے گا ہر بیماری سے ہر پریشانی سے ہر سبھی اور مصیبت سے اللہ رب العالمین اس کے لیے نکلنے کا راستہ فراہم کریں گے وہ یار رقب ہوئی صلاح اور اس کو رسک بھی ملے گا من مین لا سی اس کا گمان بھی نہیں ہوگا کبھی اس کے دل میں خیال ہی نہیں آیا ہوگا کہ مجھے اس طرح سے بھی اللہ تعالیٰ رسک دے سکتا ہے اللہ ایسے ایسے طریقوں سے اس بندے کے لیے روزی کا بندوبست کرے گا جو اللہ تعالی سے ڈرنے والا اللہ کا طب و اختیار کرنے والا طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اباب لوگ ایمان لے آئیں مؤمن بن جائیں وہ اور اللہ تعالی سے ڈرنے والے بنیں اللہ کا تقوع اختیار کریں تو پھر ہم کیا کریں گے اللہ فرماتے ہیں اللہ فتح کا اب ان کے لیے آپ مانوں سے اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیں گے یعنی بہت زیادہ برکت اللہ رب رس کی طرف سے علموں کو ملے گی جو اللہ کا تقوع اختیار کرنے والے متقی اور فرہیزگار بن جائیں پرزدار کون ہوتا ہے جو اللہ کے خوف کی وجہ سے گناہ چھوڑ دے محست اور نافرمانی کے کام ذاتے باری کا آلہ سے ڈرتے ہوئے چھوڑ دے یہ متقی ہے بندہ مستفی بنتا ہے عبادات کرنا ذکر اذکار نمازوں کی پابندی یہ ایک الگ مسئلہ ہے الگ باب ہے عبادات کرنے سے بندہ عابد بنتا ہے متفق کب بنتا ہے جب وہ گناہ چھوڑے اللہ کی نہی والے کام سر کرے پھر متقی بنتا ہے یعنی متقی بننے کے لیے کچھ کرنا نہیں پڑتا بلکہ کچھ کرنے سے رکنا پڑتا ہے گناہ والے کاموں سے بندہ رک جائے نہ کرے اپنی قوتیں صرف نہ کرے گناہوں والے کاموں پر اپنا وقت نہ لگائے اپنا زور نہ لگائے اس کا قیمتی وقت بھی بچے گا اس کی قوتیں صلاحیتیں وہ بھی محفوظ رہیں گی اور اچھے کاموں پہ خرچ ہوگی اور یہ اللہ تعالی کا مقرر متفی بھی بن جائے گا اور اگر یہ ایمان لے آتے بیار کرتے آسمانوں سے اور احکامات کو اللہ تعالی کی آیات کو تو پھر نتیجہ کیا نکلا تو آسم نام دماغ کرتوتوں کی وجہ سے ہم نے ان کو میں گرفتار کر دیا دیکھیں کیسا بہترین پیکج ہے اللہ سبحانہ اٹھانا وہ بتا گاہوں سے بچ جاؤ اللہ کے انداز سے بھی بچ جاؤ گے بستک بھی ملے ایک کام سے کئی کئی فوائد اور اگر گناہوں سے نہیں اگو گے ہمارے اکامات کی تصویر کرو گے تو پھر نتیجہ کیا ہوگا برکت بھی نہیں آئے گی اور اللہ کی طرف سے عذاب بھی آئے گا اللہ پرماتح والا اللہ جرون ہم انہیں بڑا عذاب دینے سے پہلے چھوٹا چھوٹا عذاب دیتے ہیں لعلہم یرجعون تاکہ یہ لوگ سمجھ جائیں آج کمانے والا کماتا ہے گننے میں رقم بہت ساری ہوتی ہے بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن خرچ ہوتے ہوئے پتہ ہی چلتا کدھر گئی برکت نہیں ہے ایسی جگہ پہ سرف ہو جاتی ہے رقم جس سے نہ دنیا میں بندے کو کوئی فائدہ ملے نہ آکڑت میں فائدہ دے ایسے ایسے اخبار پیدا ہو جاتے ہیں یہ اللہ سبحانہ و سا کی طرف سے وارننگ ہوتی ہے مومن آدمی وہ بیمار ہوتا ہے اس کی بیماری کی وجہ سے اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں ایسا مقام و مرتبہ جہاں تک بندے کو اللہ تعالیٰ پہنچانا چاہتے ہیں لیکن بندہ اپنے اعمال کی وجہ سے نہیں پہنچتا رہا ہوتا اللہ تعالیٰ ممن بندے کو تکلیف دے کر اس کے ذرا بلند کرتا ہے لیکن اگر بیماری گھر کے اندر ایسا ٹیرا ڈال لے کہ آپ کی آدھی آمدنی ڈاکٹروں کی جیب میں جائے گولیوں کا وہ پستا جو فارماکوپیا میں آٹھ روپے کا تیار ہوتا ہے مارکیٹ میں ایک سو تیس روپے کا بکتا ہے باقی سارا ڈاکٹروں کی جیل میں جاتا ہے اور پھر مشورہ پیس کے نام پہ وہ الگ جیل میں ہرکی کرتے ہیں یہ سب کیا ہے آپ کماتے ہیں محنت کرتے ہیں لیکن آپ کی کمائی کا بہت سا حصہ کچھ لوگ لے جاتے ہیں اسی طرح آپ گاڑی پہ سفر کرتے ہیں لیکن چلتے چلتے آپ کی گاڑی کا انجن فیل ہو گیا کوئی خرابی پیدا ہو چلو ٹائر ہی پینچر ہو گیا کیوں ہوا وہاں سے اور بھی کئی گاڑیاں گزری اگر کیل لگا ہے ٹائر میں تو کسی اور کو کیوں نہیں لگا یہ کسی کو کیوں لگا سوچنے کی بات ہے وہ لانا نزی خن ہوں مینل <سؤال> اگابل ادنا دونل اللہ تعالیٰ اس طرح سے برکتوں کو ختم کرتا ہے اگر یہ ایمان لے آئیں اللہ کا تخوا اختیار کر لیں پوچھا جلی ہی من آسمان و زمین سے ان کے لیے برکت کے دروازے کھول دیں تو تقوا یہ رزق کے اسباب میں سے ایک بہت بڑا سبب ہے کہ جو بندہ تقوی اختیار کر لیتا ہے اللہ رب العالمین اسے رزق کی پراوانی عطا ہے اسی طرح دوسرے نمبر پر توکل اللہ تعالی پر احتماد اللہ پر بھروسہ یہ بندے کے رزق کا بہت بڑا سبب ہے انسان کو جتنا زیادہ اعتماد اور بھروسہ ہوگا اللہ عبل العالمین پر اللہ اسے اس اتنا ہی زیادہ رشق دیتے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا انداز گنی عبدی بھی میں بندے کے ساتھ اس گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں جو گمان بندہ میرے بارے میں رکھتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جا جامع ترمجی کی روایت ہے صحیح لو پر اگر تم لوگ تو لو ہے تو اللہ پر ایسے تو جیسے تبقول کرنے کا حق ہے تو پھر لما یورزا تسطر تمہیں بھی ویسے رزق دیا جائے جیسے پرندوں کو دیا جاتا ہے تبدیم تغور بسو آنا پرندے صبح کے وقت گھونسلوں سے نکلتے ہیں خالی پیٹ ہوتے ہیں لیکن جب واپس اپنے گھونسلے میں آتے ہیں تو ان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے ان کی کوئی فیکٹری نہیں ہے کوئی کاروبار نہیں ہے کوئی کارخانہ نہیں کوئی ملازمت نہیں لیکن اللہ تعالی پر ان کا توقل اعتماد اور بھروسہ ہے اللہ نے پیدا کیا اس نے دینا ہے اللہ دیتا ہے تو میں اگر تم بھی اللہ پر اس طرح سے اعتماد اور توقل کرو جس طرح توقل کرنے کا حق ہے لہرو ذکر تم کما تر ضپ اللہ پرندوں کو رزق دیتا ہے تمہیں بھی اس کا ماسا و ترو سے امام بن سہملیہ رحم اب اللہ نے اپنے خطابہ میں عمر ابن عبداللہ عزیز رحم اللہ کا واقعہ عکل کیا چھوٹا سا عرصہ ان کی خلافت اور جب فوج ہونے لگے ان کے سرکے میں بہت تھوڑی رسم تھی اٹھارہ ان کے بیٹے اب لوگوں نے کہا کہ میر المومنین تو اپنی اولاد کے لیے اپنے پیچھے کچھ چھوڑ کے ہی نہیں جا رہے انہوں نے اپنے بچوں کو جمع کیا اور کہتے ہیں کہ میرے بعد دو صورتیں تمہاری یا تو تم اللہ تعالیٰ کے موتی اور فرما بردار بن جاؤ گے یا اللہ تعالیٰ کے باغی اور نافرمان بن جاؤ گے اگر تم اللہ اعلی کے مفیح ہو گئے اللہ کے فرما بردار بن گئے اور اللہ کی اطاعت میں تم نے زندگی بسر کی تو مجھے اپنے تھوڑے ترکے پر کوئی افسوس نہیں ہے وہ قبول تین کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے نیک لوگوں کا متولی نیک لوگوں کا والی وہ اللہ تعالیٰ خب ہے اور اگر میرے بننے کے بعد تم اللہ کے نافرمان بن گئے تو تب بھی مجھے اپنے اس تھوڑے ترکے پر کوئی افسوس نہیں ہے کیونکہ میرے اس طرح سے تم اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے جتنا جتنا مار تمہارے حصے میں آئے گا اس سے تم اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے گناہوں کے کام کرنے کے لیے رقم بھی اس کی خاصی خرچ ہوتی ہے کیسے لوگ تھے وہ کیسا تو ہو کل تھا ان کا آج بدہ جمع کرتا ہے بیرا مار بیرا مار بیرا مار جمع کر لوں اکٹھا کر لوں اپنے لیے رکھنوں لوں اولاد کے لیے بچا لوں حالانکہ اس کا مال کیا ہے ما اکالا فاصلہ ہو جو اس نے کھا لیا اور فنا کر دیا یا پھر لابی سا اس نے پہنا اور کویدا کر دیا یا پھر جو اس نے صدقہ و خیرات کر کے اپنی آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیا یہ اس کا حال ہے اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ سارے کا سارا اس کے وارسا کے لیے اس کا نہیں ساری زندگی بندہ مال جمع کرتا ہے لیکن اس کے کام نہیں آتا اور کئی تو رہتے ہیں کہ نسل دار نسل وہ گنتے رہتے ہیں ہماری پراپرٹی اتنی ہو, اتنی ہو گئی اتنی ہو گئی اتنی ہو گئی لیکن وہ ہی ہیں جن کو شمار کرتے ہیں ان سے گنتے رہتے ہیں ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا اسی جائیداد کے پیچھے لڑتے رہتے ہیں مرتے رہتے ہیں جن کی ہی وہ بھی گزارتے ہیں تبکر تمہاری حق کا سبق ہی ہے بندہ تبکر کما اور توکر کا یہ مطلب نہیں کہ بندہ ہاتھ پہ ہاتھ ہر کے بیٹھ جائے اور کرے کچھ نہ نہیں تبکر کا مطلب ہے بندہ باد معیشت اختیار کرے محنت دبو دو کرے یہ اللہ کچھ العالمین نے لازم کی ہے لیکن مقدم اپنی آخرت کو رکھے دنیا کو تو نہیں توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا نتیجہ اس کی تیزی کا مقدر کے حوالے کا ایک حال میں دشمن سے لڑنے چلا ہے کہ جی میرا پر توکل ہے توکل اس چیز کا نام نہیں ہے توکل اسباب ترک کر دینے چھوڑنے کا نام نہیں ہے اللہ پر احتفاق یقین اور بھروسے کا نام اسی طرح حج کرنا گمراہ کرنا یہ بھی رزق کی فراوانی کے اسباب میں سے بہت بڑے اسباب عبداللہ ابد مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کابل اجیبرا حج اور عمرہ مسلسل کرتے رہو بار بار کرو حج بھی اور عمرہ بھی فَإنَّهما حج اور عمرہ دونوں یہ فمر واقع کو, کو بھی خطر دیتے ہیں وہ دلوب اور گناہوں کو بھی مٹا دیتے ہیں کَمَا فل کی رو خبل حدیجی و جس طرح کے بھٹی میں لوہے سونے اور چاندی کی میل کچیل وہ ختم جاتی ہے اتر جاتی ہے ایسے ہی حج اور عمرہ یہ بندے کے فخر کو تندرستی اور مختصی کو ختم کر دیتے ہیں اور بندے کے گناہوں کو بھی مٹا رہا ہوں آج کل وہ موبائل خریدنے کا شوق قوم میں بہت زیادہ ہے آئی فون سیون سوا لاکھ روپئے کا لوگ ڈیری لیکن عمرہ کرنے کے لیے ڈر لگتا ہے اور وہ آئی چاہے پتہ ہی نہ چلے سا سے بات چوری ہو پھر سفر پہ آ جائے کہیںلتے okay, چلتے, چلتے بےچارے خراب ہو جاتے ہیں اب کیا کریں چارجنگ پہ لگایا بیٹری بلاسٹ ہو گئی جل گیا ختم ہو گیا چالیس ہزار پچاس ہزار ساٹھ ہزار پانچ لاک لاکھ سوا سوا لاکھ موبائل فونوں پہ لگ رہے ہیں کافی روپئے جیون پندرہ کرو بار بار آٹھ کرو بار بار یہ تمہارے سفر کو تمہاری چاجی اور تندرستی کو ختم کرے اس سے گناہ بھی مٹ جائیں تو ہرا اسی طرح سلا رحمی رشتہ داری کو جوڑنا یہ بھی بندے کی عمر اور رشت میں اضافے کا باعث ہے شہید بخاری کی روایت ہے نسب نے مارے پر اللہ تعالیٰ عن فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا منفردہ جس کی یہ خواہش ہے کہ یوگ سطالی رشتے اس کا رقف کر دیا جائے اور اس کی عمر لمبی ہو جائے جو بندہ یہ دو آرز میں رکھتا ہے فل یا سل اس پر لازم ہے کہ وہ اپنی رشتہ داریوں کو جوڑے سلا رحمی کرے سلا رحمی کرنے سے رزق بھی بڑھتا ہے عمر بھی بڑھتی ہے اسی طرح جامع ترمدی میں سیدنا ابو رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعلنو من نا بھی اپنا نصب نامہ سیکھو اس نصب کی وجہ سے تم رشتے داریوں کو جوڑ سکو گے آج کل علم ہمارے ہاں بالکل ہی مفقود ہو گیا اکثر لوگوں کو اپنے دادے کا نام بھلا ہوا ہوتا ہے اوپر کسی نے کیا جانا ہے یہ تو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے چچا تایا کتنے ہیں لیکن دادا ابو کے کتنے بہن بھائی تھے ہماری جانے بلا کیا بتا انصابی کم اپنے نصب کے بارے میں علم حاصل کرو اور یہ والدین کا کام ہے کہ اولادوں کو یہ چیزیں سمجھائیں بتائیں اپنی تاریخ ان کے آگے دہراتے رہیں ماں تو ابھی اور اس کے ذریعے تم اپنی رشتے داریوں کو جوڑو گے فائی نفسلا رقیمی محسن فی الحل سلا رحمی سے اہل میں محبت پیدا ہوتی ہے مساطن فی الال اس سے مال میں اضافہ ہوتا ہے منساطن فل اثر اور عمر لمبی ہو جاتی ہے سلا رحمی کرنا یہ رزق کے اضافے کا باعث سلارے کس کو میں جو ہم سے ملتا رہے گا ہم اس سے ملتے رہیں گے جس نے ہم سے منہ مو موڑا ہم اس سے موڑ مو لیں گے یہ سلارے مینی ہے یہ تکبر ہے تکبر اگر وہ ہم سے نظریں چرا کے گزرے گا تو ہم اس سے چہرہ گھما کے گزریں گے یہ کبر ہے سیلا رحمی نہیں سلا رحمی کیا ہے عبداللہ اللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صحیح بخاری کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن سلبا نو بالوکافی تھی رحمی کرنے والا وہ نہیں جو گزارا گزارا کر رہا ہے ساتھ ساتھ کرتا ہے رکشے کے جڑا ہوا ہے آنا جانا لگا ہوا ہے ساز بنا ہوا ہے اس کو بنائے رکھنا یہ سیلا رحمی نہیں ہے سیلا رحمی کرنے والا کون ہے ادا کو صلاح کہ جب اس کا تعلق ٹوٹے رشتہ ٹوٹے دنیا پیدا ہوں پھر وہ اس کو جوڑے اور ملائے یہ ہے رحمی جس کے نتیجے میں عمر میں بھی اضافہ ہوتا ہے مال و دودھ میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور محبت میں بھی اضافہ ہوتا ہے اسی طرح انفاق فی سبیلّہ اللہ اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کے چہرے کی خاطر خرچ کرنا رہا صداقات یہ بھی انسان کے مال کو بڑھاتے ہیں کام نہیں کرتے اللہ کہہ دیجیے کہ میرا رب بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق فراخ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے وہ اور جو کچھ بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اللہ کا آلہ تمہیں اس کا بدلہ دے گا وہ خیر و اور اللہ رزق دینے والوں میں سے سب سے بہتر رزق عطا کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ واٹا فرما رہے ہیں ماں انفق تم دن شہید کہ تم جو چیز بھی خرچ کرو گے فخ وہی اللہ سبحانہ شنا ہوا تھا اس کا بدلہ عطا فرمائے اوفا من اللہ اللہ سے زیادہ اپنے وعدے کو وفا کرنے والا اوفاؤں اللہ کے راستے میں خرچ کیجئے اس یقین اور اعتماد کے ساتھ کہ ہم جو اللہ کے لیے اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں دے رہے ہیں اس کا نتیجہ اللہ تعالی ہمیں دنیا میں بھی ضرور عطا کرے گا اور آفرت میں بھی عطا کرے گا سگ ابو کو رضی اللہ تعالی ہمیں فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے عز اللہ وجل اللہ وجل فرماتے ہیں صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے حدیث خدشی اللہ تعالی کا فرمان ہے انفق انفک تو خرچ کر اے بندے تو خرچ کر میں تجھ پہ خرچ کروں گا یعنی اللہ کے راستے میں صدقات و خیرات بندہ کرے اللہ سبحانہ و کہ فرماتے ہیں اور صرف آ گئی خرچہ میں اٹھا لوں گا یا اللہ ہی لاتاغ نفا کا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کھڑے ہوئے ہاتھ اللہ کا بڑا کھلا دن رات اللہ ہاتھ بھر بھر کے خرچ کرتا رہے پھر بھی اللہ کے خزانے میں کمی نہیں فرمایا اور آئی تم مان پاپا منزو خالہ اول جب سے اللہ نے زمین و افغان کو پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ جو اپنے بندوں پر خرچ کر رہا ہے تم نے دیکھا اللہ نے کتنا خرچ کیا ہے لمبا اتنا کچھ خرچ کرنے کے باوجود اللہ کے ہاتھ میں جو کچھ تھا اس میں سے کچھ بھی کام نہیں ہوا اکانا عرش ہوا الما اللہ کا عرش خوبان کی پیدائش سے قبل پانی پہ تھا اللہ کے ہاتھ میں ہی میزان ہے اللہ میزان کو کبھی بلند کر دیتا ہے اور کبھی اس کو جھکا دیتا ہے اسی طرح ہی بخاری میں ہی روایت ہے سیدنا ابو رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دل بھی بندوں پر آتا ہے اللہ کے دو فرشتے اترتے ہیں ان میں سے ایک فرشتہ کہتا ہے اللہ عمی من سے اے اللہ اہل خرچ کرنے والے کو اس کا بدلہ عطا کر اور دوسرا کہتا ہے اللہ عمی من سے کن تالافا الہ جو تیری راہ میں خرچ نہیں کرتا اپنے ہاتھ کو روک کے رکھتا ہے اس کے مال کو تلس کر اور یہ فرشتوں کی دعا ہے جو کہ مستجاب ہے قبول ہونے والی اسی طرح صحیح مسلم کے اندر طویل حدیث ہے اب ہوا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ایک آدمی کسی صحرا میں تھا کہ اس نے بادلوں سے آواز سنی آواز آئی جس کی حدیثہ تھا فلان پلاں کے باغ کو جا کے پانی پلاؤ کہتے وہ بادل سارا بکھرا ہوا اکٹھا ہوا اور ایک ٹیلے پہ جا کے برسنے لگا اس کا پانی وہ سارے کا سارا ایک ہی نالی میں جمع ہو گیا گرد, گرد اور بھی راستے سے پانی نکلنے کے لیکن ایک ہی نالی میں وہ سارے کا سارا پانی جمع ہوا وہ آدمی اس پانی کے پیچھے پیچھے چلنے لگا اور دیکھا کہ آگے ایک آدمی کھڑا ہے وہ اپنی کھیتی کے لیے نالے میں سے وہ گندگی نکال رہا ہے صفائی کر رہا ہے تاکہ پانی صحیح طرح سے کھیتی کو لگے اس نے اسے پوچھا کہ تیرا نام کیا ہے اس نے اپنا نام بتایا جو نام اس نے اس آواز میں سنا تھا وہ اس کا نام تھا تو کہتا ہے تو کیا کرتا ہے اپنے کھیت کے ساتھ کہتا ہے کہ جب اس کی پیداوار ہوتی ہے تو اس کا ایک حصہ میں اپنے ذاتی استعمال میں لے آتا ہوں ایک حصہ زمین پہ واپس خرچ کر دیتا ہوں اور ایک حصہ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتا ہوں یعنی اپنی کل پیداوار کا ایک تہائی حصہ صدقہ کرتا ہے تو اس کے لیے بارش کا خصوصی انتظام اللہ سے آنا ہوا تھا آنا نکالا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے اللہ تعالیٰ اور زیادہ عطا کرتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کی رساط اور فرما برداری اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل پیرا ہونا یہ بھی بندے کے رزق میں اضافے کا باعث بنتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر بستیوں میں آباد لوگ ایمان لے آئیں تخوا اختیار کریں ہم ان کے لیے آسمانوں اور زمینوں سے برکتوں کے دروازے کھول دیں گے وَمَاً مِنْ سَحْتِ اگر یہ اہل تو رات پر اہل انجیل, انجیل انجیل پر عمل پیرا ہونے والے بن جاتے اور جو کچھ کی طرف نازر کیا گیا ہے اللہ کی نادر یہ اپنے اوپر سے بھی رزق کھائیں گے اور پاؤں کے نیچے سے بھی ان کو رزق ملے گا منہ مس مختہ ان میں سے کچھ لوگ تو میانا رو ہیں ما اور ہیں اور ان میں سے اکثر برے اعمال کرنے والے تو اللہ العالمین کی ناظر کردہ شریعت پر عمل پیرا ہونا یہ بھی رزق میں اضافے کا اور خیر و برکت کا باعث ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سمجھنے اور حمل پیرا ہونے کی توفیق دے سما تو توفیقی اللہ بلا خالی ہی تبکل تو وہ